على محمد ام آباد بسم الله الرحمن جینا Premises, انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلات اللہ علیکیہ حاضر سامعين. السلام علیکم عجدی روحانی مختصر محفل پاک بسلسلے مقام سیدتنا خاتون جنت مت سہرار اللہ تعالی عنہ منعقد دی, دی گئی ہے خالق جل بی بی رضی اللہ تعالی عنہ دی دیرت طیبہ سڈیا خواتین واسطے ربے دل جلال نے نمونا بنایا گل سن کے سانو رب تعالی گھر اپنیا بیبیا تک پہنچا دی توفی بخش اور پھر انہوں بیبی خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہار سربا چلن کی توفیق بخش ہے انہا اہل بہتے دے عظیم افراد دے جو ایک عظیم فرد نے یار دروازہ چڑھو کی کردے ہو پتنی پکا چلا بند اگے کوئی جگ رکھ دہلے بہتے تہار دن آپ ایک خاص مقام حاصل ہے اور آپ نے مقام اور مرتبہ کا حالے حال کہ سید اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد عربی کو ناراض کیا خاتون جنت کی رضا میں خوش ندی میں فرمایا میری رضا ہے اور خاتون جنت کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے دیکھو نہ کیوں نہ کہ جدو سرکار اپنے نواسیا کے متعلق فرما دے پہ الحسین او منی وا من حسین حسین میرے چو میں اور میں حسین چوانت جدو امامِ علی مقام سید شہدہ ببارے اے مبارک جملہ ارشاد فرمایا ہے تو جیڑی بخاتون جنت امامِ علی مقام دیوی ماں ہیں پھر انہوں نے عقیدت سرکار دکھی ہو نہیں ہے اندہ اندازہ تو علاقہ جا سکتا ہے امام حسن امام حسین حسنین کریم میں نبی اللہ تعالیٰ نحمان ہوں سرکار کول بٹھا کے توجہ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے تو اسے اس بھی محبت کر اللہ اکمر اور جب وہ اے نواسیاں بے بارے اور فرمایا جن جن نے انہاں نو ناراض کیتا انہیں میں محمد عربی نو ناراض کراں اور جے جن نے انہاں نال پیار کیتا میں قیامت والے دن جنت دی طرف انہاں دا قائد ہوواں گا سبحان اللہ تو ہن جدوں نواسیاں دے بارے اے الفاظ نے اور نواسیاں دے متعلق سرکار اس محبت دا اظہار فرما دے نے تو جیڑی نواسیاں دنیا سبا بے بی, بی اللہ کبھی اور آپ محبت رسول اس طرح فناسن کہ آپ نے سلادوں تسلیم جدو کن چرگوشی کی نا جدو آپ کا وسال مبارک قریب سی سرگوشی کیتی تھی بی بی پاک روان sorta... لگ پئی ہیں تو پھر یادو آپ دا غم بیکیا سرکار نے تو پھر کارنج سرگوشی کی تھی آپ مسکران لگ پئی ہیں سبحان اللہ تو پھنچیا گیا تو آپ نے فرمایا بھی جدو سرکار پہلے سرگوشی کیتی تھی مینوں میں نے آپ نے اپنے وسال دی خبر دیتی تو میں کہا بھی سرکار ساڑھیاں نظری اکھاں تو جلو جانگے دورو جانگے تو میں رو پڑی گئی دوبارہ کن بیٹا سارے مین ملے گی تو پھر آپ مسکران لگ پی اور چھ مہینے تقریبا مختلف اخبار نے چھ مہینے آپ سلاحوں تسلیم بعد خاتون جنت پاک دا وسال مبارک ہوا تین ماہ رمضان کی تین سی دن منگل دسی تو آپ کا وسال ہو اپنا جو ابھی بیٹھے ہاں یا افطاری کا اہتمام سی تو اس سے نقطے کہ کیونکہ تین رمضان شریف نو آپ دا وسال مبارک ہے اور یہ مینو بھی ایک عجیب محسوس ہو رہی سی بھی اصا اس حوالے کبھی کوئی نہیں خصوصی اہتمام کوئی سلسلہ کیتا۔ اور ہو در حقیقت توجہ در حقیقت پاک نبیے تسلیم اگر مرد آپ مرد واسطے نمونہ نے نا تو آپ ازواج متحرات اور آپ دیا بیٹیا پاخا دیا عورتوں واسطے نمونہ ہے مردہ کس طرح رونا ہے نمونا نمونہ لمبی آ پیش فرمایا حسن کری نے پیش فرمایا کہ مردی مرد آئے سارا گھرانہ ہی نمونہ ہے امت واسطہ اس گھرانے درد ہو مردہ لئے نمونا عورت ہوا ترجمہ جناب نے ہزار والے سنیا چادر تطہیر رب نے عطا کی تھی ہیں تقریباً نو اشعار میں جوڑے نے سب ازانا تخلی و نا جب میں او میں پہنچیا وہ ذہری گلے مطالعہ پلیت ہونے بھی مہاواری ہو جائے اور نماز معاف ہوتی ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے ادو بھی زیادہ تو زیادہ چالیس دن تک از کم گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں چر وہ خون جاری رہتا ہے تو نماز انہوں نے معاف نمازی کا چالی چالی دن دس دس دن سات سات دن نماز نہیں پڑدیاں اور معاف ہے کیوں پلیتی کی وجہ نہ اور ایسی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ایسی پاکی رب اطالی نہ ہر پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر دے رب پاک کیتا اپنے حبیب پاک, پاک اولاد نو کہ اللہ اکبر گبیرا نہ ایزے نہ لفاس ہے ایک نماز بھی قضا کوئی نہیں سوچ رہا نماز نماز بھی آیا تو نسا اجن سفتاری کر کے نس گئے نس گئے نا آ کے بھی ایلان بھی ہوں کتے گھنٹہ دے لے جی سارے مسروفیت سارا ہونی کہ مطلب کوئی روسے نے لیکن جی؟ جی کیونکہ اللہ یہ ان نماز نہیں آیا نس پیا بیبی پاک بی بی ادھر رات کلوندیاں نے ایک پاس ہسن ست ایک, ایک پاس حسین کے, کے نے مولا کو رات ایک انچ کی بھی بنا خاتون جنت گدور کا دند پوری ہو جی پہلی پوری نہیں ہوں رب سونے پہ رات مک جی تلوے ہو جاتی ہے اللہ ہو اکبر کروتا ہی ہوئے منہ چ پائیے اور سبر کا حیران پریشان ہوں اللہ ہو اکبر جی گھر چک جی کام کردیا اللہ اکبر سکار نے فرمایا ارد کردیا نے ابو کوئی کوئی لونڈی میں مینو خرید دو گھر جھاڑو دیا کرے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا, ولا قوت اللہ بل علی العظیم فرمایا بیٹی یہ پڑھ لیا کرو فرشتے جھاڑو دے دیں لگ جو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اللہ اکبر کبیرہ توڑی نے حبیبر اولاد چنے کی انہوں خوبیاں کا کیا بیا میں کلام دی تھوڑی تھوڑی نال کی تھوڑی تھوڑی وضاحت تو اس کلام دن جو ہے جناب درد انوالینو دیتا ہے مقام خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ دے اندر کچھ لفظ مشکل ہوں گے انہوں دے میں نال, نال جناب نوجہ میں لفظ عفت کی عفت عین فاتح عفت دمانہ ہوں دے پاک دامنی عفت دمانہ کی ہوں دے پاک دامنی اور بی بی پاک دی پاک دامنی دے سارے جنگوں بتا کے میں دیسی پھر آپ دی حیاء مبارک اللہ حافظ جتیں رب نوری فرشتے بھی ہایا کر دیں. تو تقریبا نو اشار کلام مشتمل ہے اللہ, جب اللہ جب جب اکبر کبیرہ پانی منگو جاتے رکھ دے یار گلاس آمد آمد مسل ہے مسلم ہے زمانے میں رسطوں نے جنت کی مسلم ہے زمانے ایفت خاتوں نے جنت کی نبی تعظیم کرتے تھے سدا خاتون جنت کی کتابہ کتاب ہے کتابا جانتا ہے کہ آپ نو کتنی محبت جدو نا جنہیں دائی حلیمہ واسے چادر جنہیں. بی بی پاک واسے بھی چادر جنہیں. <Sessizuk> تو اس واسطے آخر گیا نبی تازی سدا جنت کی اور ازواج اور بیٹی پاگ دا حیا کس طرح ہے حیا اور غیرت اور پردہ کس سطح ہے فرشتے جن کے گھر میں بن اجازت آ نہیں سکتے فرشتے جن کے گھر میں بن اجازت آپ نہیں سکتے ہری ازواج کی کیسی جلت کی ن ازواج کی کیسی ہری خاتون بے جنت کی نبی تعیم کرتے تھے صدا سداخ کو جنت کی بلایا جن کو آقا نے چاد نی سے یہ ہوئی آیات لازل ہوئی نا کوئی ہوتا ہیرا گمتا تو ہی رہا آیا اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر ہر رجس دور کر دے اور تم خوب ستھرا کر دے تو سرکار کی تا آپ نے سلا چادر مبارک لئی مولا علی نو بی بی فاطمہ تو حسنین کریم اور اپنے ایس طرح چادر چادر کر کے تھلے نے یا رب العالمین اے میرے انتا مطلب شیعرہ نہیں کرنا بیواز بی بی راہ نہیں اے ہوں کہ بھولا پل نے بھائی اولاد ہے ماما کوئی نے اولاد اہل بہت ہے بی پہلے پاک نے بلایا محل عالی نو بلاؤ فرمایا بیبی فاطمہ کو بلاؤ حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ تو ان کا نقشہ پیش ہے بولا جن کو آقا نے چادر نیچے بولا جن کو آقا نے آدر تیر کے نیچے وہ کون تھے علی و فاطمہ تھے اور جوڑی حا تو کی علی سات ماتھ اور جوڑی حا نے جلت کی تازیم کرتے تھے سدا خاتوں نے جل کی جنہوں چنگا لگ رہا ذکروں چا کو سن ہے نہ برائے حیات ہیات فارم نمونہ ہے بڑا قیامت نمونا نے, نو. نو. یعنی تک کریا نمونہ نے. پاک. توجہ نہیں کی تھی. اور بی بی پاک دی سیرت دا کیڑا حصہ بالخصوص نمونا ہے وہ بیان کیا گیا نمونا یا فاطمہ ذہرا حیا خاتون جنت کا فتح سو تو جنت یعنی آپ کا حیا اور آپ دی پاج دامنی یہ نمون ہے تو تھی سات میں جنت کا عزت ست سو کی ندیتا بھی کرتے سدا سو تو جنت کی نبی تاغیم جاوا حیاء دی غیرت حیاء دی کہنا دی جنہیں بلکہ قربان جاوا مدینے آپ نبی صحابی آ رہے نے حضرت آپ تشریف لے آ رہے پاس علیہ وسلم اوتے نبی سان بھی نہیں سکتا مدینے کے کاغذات او بے شک نبی پر تڈیا اکا تو ہے ओ सजना इधर نبی صحابی کو لے کے مولا علی کے گھر کے شریف لے گئے اپنی بیٹی باغ دے گھر کے شریف لے گئے جنگت نے ویچے ابو جہاں آ رہے ہیں مرد آ بی بج کے کوئی نے بندریفا کھول امتحان پہ لیندے نے فرما نے سات سام کے کمرے کیوں چھپ دئیے آپ ارد کردی نے جان تر گیر مہر of the Z. Z. میرا غیر محرم مردے میں اور ہو خود پر تین مہینے یہ دے بازار دے چل او نبی نارے مینو اے دے سجدے فرماتے حضرت اللہ دی یندی بیٹے یا او عمر حیات قضا اے اے تو میں بلا بتا اگر محرم کو گنگلا کریں کرب اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اے سالا اے تحقیق ناکے نمنا ہے برائے نسواں نمونہ ہے بڑا نسبا الا نمہ ہے برائے نسو گہرا ہزار پاتو میں جمت عطوت ہزار پاتے جمت لفت اپنا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لکھا نا اعلیٰ ادرت لکھ تو سب گھرانا اندر بارے ارد کیا سہارا زہرا نور مستفا زہرا ہے ساری نے اگر بیبی فاطمہ تو زہرا سرکار ہے؟ اللہ ہو اسنہن کری میں نے بھی بفاطمہ کرے سات ہس رے محبوب موس جوڑی خاتے جلت محبوب رب دے حبیب رب دے محبوب نے اور حسنین کریمین بی بی بہت مت ہزارہ جوڑی رب دے حبیب دی محبوب نے محبوبے مواد جوڑی خاتون جی میں بھی تازی میں کرتے تھے سدا جنت کی اور اس سردار <Air Ministries> <collapsed> دی اللہ جسمتار بولے نہیں سدیق پاکی دی تو ہے ہی ہے نا صحابہ کروائی گئی حکمل کروائی گئی انہوں تک کانڈ نہیں کرائی گئی لیکن جیرے اس امت دے سردار صدیقِ اکبر دی تعریف سنت ہے نا سرکار دی کہ سرکار خود کر دے سا تو اسے طرح خاتونِ جنت پاک دی تعریف کرنی وی محبوبِ خدا دی سنت تو اندھے چرز کی تیر ہم ان کی مدہ گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے ہم ان کی مدح داخلے سنت نہ کیوں سمجھے کیوں نبی تاری سدا بھات نجل ند کی نبی تاریخ تھے کی پھر بی بی پاک بی کی کرنا. حضور سلام دے دو بی بی پاک دی شادی نکا کیا نا مولا علی نال تو آپ نے فرمایا علی نو مونڈے جو پڑھیا فرمایا علی باہر دے کم تو کرنے گھر دے کا بیٹی فاطمہ باہر کما کے نہیں لیا باہر نے وزیفہ دسیا جہاں میں پہلے دسیا پر میں بیٹی وزیفہ کر لیا کرو آسانی ہو جائے گی آسانی کی جائے گی وہ لما لکھتے ہیں سیرب دیا کتابیں بڑی پی اس گھر کی چکی بظاہر آندے دوں چلا اس گھر جاڑو رب دے نوری فرش سے دے سن اور نوری آ کے بچر کرس مچے گھرو کے امی مین کے برے یا سے کرائی سر اسی حا تلت ری آنتر متبو نتربی سر سو سے کرئی نے جنت کی ندی تاری سدا نے جنت کی اور باغ فدق کا جڑا مسئلہ ہے وہ چبلا آن اصل دوربین مجھے نہ ویکن دیا اچھا توجہ باغے فدق خیبر قلعہ جڑا قلعہ خیبر اتھو دی زمین سی آپ سلادو اسلام کی زہر ہے یا تو طیبہ سلام کا جب دنیا کو وسار فرما نے تو جو کوئی دنیا پہلے تو گل وہ گھر کی دنیا کا جدو محبت نہیں ہوں دنیا تو ترکے تلک واسطے دسن آتے ہیں جو ہوں بی پاک اس نظریے کہ زمین جہدی جو کچھ آن بھی وہ مطلب لین چلیں گئی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھو گئی تو فرمایا کہ خاطو نے جنت سانو دن تو دنکاری کری تے خود اس گھر مانگتے ہیں سانو تو سارا کچھ دیکھو حضرت عمر پا وال پکڑ کے نہیں سب کہہ دے دے دے دے آس کرے میرے یہ جی سر تال ہو گئے یہ بھی تو گھر جناب نے ظلم نہیں تو بجو اصل مسئلہ کی سی بی بی پاک جا کے مطالبہ کیا بھائی او دیو تو آپ نے حدیث پاک سنا کہ بی پاک سان دنکار نہیں پر حدیث سرکار دے فرمان دے پابندہ آپ کا فرمان ہے کہ ہم بھی ایک رام علیہ جب ظہری دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کی وراثت دین وہ چھوڑ کر جاتے ہیں یہ نان و نفکا باقی جو چیز ہوتی ہے دنیا کی یہ ان کا ترکہ وراثت نہیں بنتا اگر کچھ ہو بھی تو وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے جب وہ حدیث صدیق پاک نے سنائی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی پاک خاموش ہو کے واپس گھر چلیاں گئی ہیں پوری زندگی پھر آپ نے مطالبہ نہیں کی جب مب... جب ابو جان دو فرمانے تھے کل ختم ہو گئی خبر جو نہیں کی تھی ہوں یہ ابلیسا نے شیاتی صحابہ پاک کے دشمنی کے اندر صدیق فاروق دے دے کی دشمنی کے اندر ادر بدا چڑھا کے پتلو کدھر گھر لے گئے ہالانکہ گل صرف دو لفظی ہے کیوں اس مقام ن بھی برقرار رکھنا ہے وہ جا و مقام صدیق داری امر تو وا مقام ہے نا بی پاک مقام مولا لیتا ہے شوہر نے توجہ نہیں کی تو پھر مولا نہیں تو چوتھے نمبر سنت ہوئے جماعت دا صحیح مذہب محتبل یہ ہے کہ بھائی جب ان کو حدیث سنائی گئی بیگ نے جب حدیث سنی تو نبیوں کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت نہیں بنتا آپ نے ساری زندگی پھر مطالبہ نہیں نا چیز نے اس طرح بیان کیا راتا سبحان سدق کے مسئلے میں جب ہدی سے مو صفا صدق کے مسئلے میں جب حدیث مو صفا پھر کیا ہوا رضائے بنے گئی رضا تل نکی رضا تھا بن جئی رضا تیچل رضا اللہ اکبر ابو جی رضا یہ ہونا چاہیے سبکا بن جانا چاہیے اگر ابو جان کی رضا یہ سی فاطمہ اپنی رضا نو ابھیبی رجا نا رضا خوش بیٹی واسطے خوش خبری شیر دے اندر دسی گئی ہے کہ کچھ کی ہونے بلکہ کینات اکثریت اسی طرح کے لوگ جی اپنی بچیاں کا نمونا نو اکثر سڈیا بھی یہی ہے سڑکیں نچدیاں پھر دیا میرا جسم میری مرضی تا تو ہے نا لیکن وہ تک قسمت آ جڑا آ کے میری بچی دا نمونا خاتون جنت تو اللہ جنیا کہ بیٹی تیرا نمونہ تیرا نمونہ محبوب خدا دی جگر آتمت و اور بچی نے نمونہ بڑھا لے اور جن شرم و حیات بنے بی بی بی تو کیا مت والے دن بیفا کر کے نان جنا جو چرد کیتا ہے نمون جس کی بیٹی کا بنی ہے سی ریزرا نمونہ جس کی بیٹی کا بنی ہے سیرت سیرترا نصیب اس کو شا تل بھی ہو جل نت نسی دو تک بھی ہو جل نت ندی تاری سے کر تا دے کی اور آخری شیر جرد نمونا نے کیونکہ مردہ نو تے کوئی ایسی کلیتی لاحق نہیں نا ہوں جن کی تے نماز معاف ہو جاوے تو مرد ہو کے چڈی بیٹھے نے کئی قسم خدا دی کر گیا نا خاتون جنت پاگ دقان ہے کہ پوری زندگی ایک نماز بھی خزا دی آخری شعر ساری نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی عمر ساری نماز ایک بھی جن کی نہیں ہوئی کروں کیسے باس فرد پاتن فاتو میجن لگتی سے بایا سفر پاتی فاتو میجن لگتی ندی کا سَدَا اللہ اکبر کبیرہ دوستو پانچ منٹ رہ گئے اٹھ بجے جماعت بھی کھڑی ہونی نبی فاغ رحمہ علیہ سلاد تسلیم جل کرنا مولا علی خدا رضی اللہ تعال دی دی اندر کسی وجہ تو کوئی سختی نرمی ہو گئی اصل ادید میں ادھر کہ سرکار نے سسر مولا لی دے ہوں اگر ادھر وہ معاملہ نہ آتا سو کی پتہ لگنا سی میں جباتر کی میری گل تو وجوہ نہیں کی بس عورت نو کی پتہ لگنا سر میں گھر والے برتاؤ کرنا ہوں او کوئی اچھی نیو گل ہوئی نا تو بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے گھر تشریف لیا دسیا بھی گل بات ہو گئی صحاب فرما دیتے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما سن آپ اچانک اٹھے اور آپ دے چہرے انور کچھ غمگینگی دیا اثرات سن آپ گئے ہر گل سنی بیگ نو لیا دے گھر تشریف لے گئے گل بات ہوئی ہے اپنے گھر ہی سن تو سرکار تشریف لے گئے ایک دوسرا واقع ہے وہ بھی میں بات کرنا ہوں جدو آپ جا کے بیٹی پاک نوی گل بات آپ علی گفتگو کرتے پہ تے مولا علی تشریف لایا خاتون جلت جو تو آ گئے حضرات دونوں کی گل سنی محمد آگ محمد آگ تو فرمایا بیٹی محمد محمد محمد کوئی بھی ایسا شوہر نہیں ہے کہ اس کے دل میں نفرت ہو بیوی کی اور پھر وہ بیوی کو لینے بھی آ جائے جب نفرت ہوتی ہے تو وہ تو چھوڑ دیتا ہے طلاق دے دیتا ہے اس کے پیچھے نہیں جاتا تو اگر علی تمہیں لینے آ گئے ہیں تو گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر علی کے دل میں تمہاری نفرت ہوتی تو کبھی تمہیں لینے نہ آتے کیا ہے بیٹی ان سے معافی مانگو اور جاؤ یہ تمہارے شوہر ہیں اور فرمایا کہ میں اگر اللہ تعالی کی سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ جب بھی مرد باہر سے گھر آئے تو سجدہ کر کے اس تک اس کا استقبال کرے اس کا استقبال سجدہ کر کے کرے یعنی جی کو سجدہ کتنی بڑی بات ہے اس وقت یہ بات ہے سجدے تو اگا کوئی عبادت <France> ہے ہی نہیں بندہ سب سجدہ کرنا جائز ہوں تو میں عورت نو حکم کردہ اپنے شوہر سجدہ کر کے استقبال کرے تو بیٹی دیکھو اگر وہ آ نے تو دل کے جگہ ہے تو آ گئے لہگا تھی جاؤ ایک ہوں ویک دما رہنا اکثر فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ مزحمت نہ کرو اس کے ساتھ جھگڑو نہ لڑو نہ کوشش کرو اس کی مبافقت کرنے کی ایسا ایسا لائن پر لگانے کی ورنا وہ تمہاری بیٹی کے دن خراب کر دے گا نہیںلوی چھوٹا چوک لیا ایک علیہ آپ تو سر پتا چلیا اسی طرح شریف لے گئے تو ویکیا جا گھر گیا بی خا بی تو جنت گھر نے گھر کو فرمایا فاطمہ جان کتنے بوجھان کی میری کوئی آپس نہ سختی نرمی ہو گئی تو گھروں باہر چلے گئے سرکار نکلے آپ پتا سی بھی علی کتنے ہو گئے مسجد نبی شریف نبی شریف جیٹے کون لے سی مولا جس دے گھر دے جاڑو فرشتے دن ڈے وہ تھلے تح بند بدا ہے کُرتا لیٹے نے لیتے نبی شریف دے اندر باہر و مولا مولہ دے امام اے ویگ سسر واسطے کردار کی پیش کرتا آپ نے آپ جا کے مولا نے میٹنگ جگایا نہیں تو مٹی چھاڑ رہا یار محلہ لے شام کو بھی سد جاؤ ہے نے کوئی نہیں نہیں لیٹے سرکار بت کال ابو تراب کم یا بتو اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ ماحول بہ گئے لیا گار آ گئے جا کے سولہ کرائی پوتلا تھرا رحنا واپس لیا سابا پاس فرماند نے گل کر صاحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اثرات اور سی ہو خوشی کے اثرات نے فرمایا کہ میں ایسے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا کے آ رہا ہوں جو مجھے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ پیارے ہیں <تصفح> ایک علی اور ایک فاطمہ <تصفح> اور مولا علی سرکار اللہ تعالیٰ جدو نا نے کو, کو پور واق میری مٹی کہانی ہاتھا تو یہ ایک عجیب غریب کردار ہے سبحان اللہ اگر اس کردار نظام چلے تو دنیا تو امن کا گہوارا نہ بن گیا گھر شوہر نسرے کا پتا بھی ادا بہت گل ہے کہ روزانہ نم تو نویو گزر والا سوال ہی آ جائے کہ زندگی کیا ہے زندگی دو کٹیا نا ایک بہت کھل گیا آئی آج بھی نو کٹا کھل گیا یہ کھلتا ہے بچے گھر تے سمجھو دنیا ہوگی دن کی مثال بن جائے اللہ کتان ہے سامان پاک نقشے قدم سے چلنے تو آپ بتا